اللہ پر ایمان ال یہ تو تاثیل حاصل ہے ایمان لایا ہو اسے پھر کہہ رہے ایمان اللہ ایمان والو اللہ رسول پر ایمان, ایمان لایا ہوا تو ایمان والو ہو گئے نا تو یہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہوا پھر ایمان لا اللہ رسول پر استقرار ایمان کے دعوت دعوت تقرار ایمان کیا اس کس وجہ سے ہم آتے ہیں یہ اسی شرک کی جھلی سے تو آپ نے ایمان کے ذریعے سے نجات پایا ہم میں شر کے حفیع ابھی بھی ہے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 اور جن لوگوں نے ایمان لایا ہے یعنی مرت اللہ کے والدینت کے کی قرار کیا انہوں نے اللہ علی اللّہ پڑھا ہاں جی لیکن فرماتے ہیں اللّہ علی اللہ پڑھنے کے باوجود اللہ فرماتے ان میں سے اکثر انہوں نے ایمان لایا میں اکثر مشرق ہے تو یہ اکثر مشرق اس وجہ سے ہاں جی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے زبان سے تو کیا دیتے ہیں اللہ کے سبق کوئی عبادت کے لائے نہیں لیکن ہم جو ہے کتنے لوگوں کا کہنا مانتے ہیں